اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر امان لائے اور ان میں سے کسی پر آمان میں فرق نہ کیا انہیں انقرب اللہ ان کے ثواب دے گا اور اللہ بخشنی والا مہربان ہے